من سلام کرتے ہیں انہیں کے مد ہو سنا شبھ ہو شام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 نور دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ سترہ صفحات پر مشتمل کتاب ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر ایک پر درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے امیرسنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الایاس اطا قادری دامت برا العالیہ ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چیلنگ کے ناظرین نوری مخلوق کے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں یہ سلسلہ ہمارا الحمد فرشتوں کے حوالے سے معلومات پر مشتمل ہے اور اس میں فرشتوں کے حالات کا بھی ذکر ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا کیسا جسم عطا فرمایا اور کیا کیا ان کے ذمہ کام جو ہے وہ اللہ نے رکھے ہیں تو پچھلا جو اس سے ہمارا کچھ سلسلہ گزرا اس پچھلے سلسلے میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے متعلق ہم جو ہے اس میں معلومات سن رہے تھے تو انہیں میں ایک روایت جو اس کے ہم نے سنی کہ سیون جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی حاجات پر مقرر فرمایا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ آپ اس کے حاجت کو روک لیں اس لیے روک لیں کہ اس کی آواز جو ہے وہ ہمیں پسند ہے یہ بندہ ہمیں پسند ہے اس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس طرح کی جو روایت ہماری اس نے پہلے سلسلے میں گزری اس روایت میں ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جا جو اس کے وہ مقرب فرشتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی حاجات پر مقرر فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی اجازت سے اللہ کے اذن سے وہ لوگوں کی حاجات کو پورا فرماتے ہیں اس میں بہت ساری معلومات الحمد سیدی سعیدی آل اعلی حضرت امام اہل سنت اشراہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اپنے ایک کتاب الامن والعلا کے اندر بڑی تفصیل سے اس کو بیان فرمایا تو اس کے علاوہ اس کی بہت ساری معلومات ہمیں اگر درکار ہو تو وہ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے دارالافت اہل سنت اس میں ہم جو یہ اللہ کے نیک بندے یہ جس طرح عوام کی حاجات کو پورا فرماتے ہیں اللہ کی اجازت سے ان کے متعلق اگر ہمیں معلومات چاہیے تو ہم دارالافتاح سے رابطہ کر کے یہ ساری چیزیں معلوم کر سکتے ہیں تو الحمدللہ اس میں جو دارالفطنت سے اس کی معلومات فتوح کی شکل میں بیان کی گئی اس میں قرآن و احادیث کے حوالے موجود ہیں تو وہاں سے ہم اس کو لے سکتے ہیں تو ابھی ہم اپنے اس سلسلے کی طرف آتے ہیں کہ جس میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم ذکر سن رہے ہیں تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائید علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل میرا جو فلاں بندہ ہے وہ ایک خاص مٹھاس وہ میرے بارے میں میرے متعلق محسوس کرتا ہے تو آپ اس کے دل سے اس مٹھاس کو مٹا دیں کہاں اس کا امتحان مقصود ہوتا ہے کہ وہ جو اس کو ایک مٹھاس مقصود ہے جو اس میں پائی جا رہی کیا وہ اس مٹھاس ہی کی وجہ سے میری عبادت کر رہا ہے یا کہ وہ اگر اس کے دل سے ہٹا دی جائے تو وہ عبادت کو چھوڑ دیتا ہے تو جب جبرائیل علیہ السلام اس بندے کے دل سے اس مٹھاس کو دور فرماتے ہیں تو وہ بندہ پھر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں کمی نہیں کرتا بلکہ اس کی اب خواہش بڑھ جاتی ہے وہ اس کی طلب بڑھ جاتی ہے کہ یہ جو مجھے مٹھاس محسوس ہو رہی تھی اب یہ مٹھاس کیوں نہیں آ رہی تو وہ پھر اس میں مزید کوشش کرتا ہے مزید محنت کرتا ہے تو جب اللہ تبارک و تعالی اس کو اس حال میں ملاحظہ فرماتا ہے تو جبرائیل سے ارشاد ہوتا ہے اے جبرائیل جو تو نے مٹا دیا تھا اس کے دل سے وہ دوبارہ اس کو لوٹا دے اس لیے کہ اس کا امتحان مقصود تھا اور ہم نے اسے اس کے امتحان میں سچا پایا تو میٹے میڈے بھائیوں اور مجلی چینل کے ناظرین اب ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک مطالعہ بعض اوقات اس انداز میں بھی امتحان فرماتا ہے کہ بندہ ایک لگن سے عبادت میں مصروف ہے اچانک کبھی ایسا ہوتا ہے اس کا دل عبادت سے اڑ جاتا ہے پھر وہ اس پہ لگن سے عبادت نہیں کرتا اس کی وہ عبادت کی طرف وہ توجہ نہیں رہتی تو ایسا اگر کبھی ہو جائے تو ہمیں فوراً جو ہے اس بات کو ذہن میں لانا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں یہ میرا امتحان ہو میرا امتحان مقصود ہو تو کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے دور نہیں ہونا چاہیے کہ اب جو, جو عبادت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ وہ مٹھاس وہ چاشنی جو ہمیں کبھی ابائل میں آتی تھی وہ انشاء اللہ استقامت کے ساتھ کرتے رہنے سے دوبارہ انشاء اللہ وہ مٹھاس ہمیں محسوس ہو جائے گی تو پھر جب اللہ تبارک تعالی اس بندے کا امتحان جب مقصود تھا تو اس کو دیکھا وہ امتحان میں کامیاب ہوا تو امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اسے وہ مٹھاس دوبارہ عطا فرماتا ہے اور دوسرا پھر اللہ جان اس پر اپنی رحمتوں کا نظول فرماتا ہے اور اس پر انعامات کی بارشیں بھی برساتا ہے تو سیدنا البرایل علیہ السلام بھی یہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا کہ ان کو اپنا قرب بھی عطا فرمایا ان کو فرشتوں میں ایک مقام بھی آتا فرمایا ان کو اتنے پر بھی آتا فرمائے اور یہ بھی شرف بخشا کہ انبیاء کی بارگاہ میں وہی لے کر حاضر ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے ایک مقام پہ دیکھا کہ یہ کعبہ شریف میں حاضر ہیں سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور کعبے کے پردوں کے ساتھ لپٹ کر یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گزارشات پیش کر رہے ہیں ندا کر رہے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یا واجدو یا ماجدو لاتا الا اللہ کہ اے ماجد اے واجد یعنی اے رب تبارک و تعالی اے میرے رب اے میرے خالق اے میرے مالک آپ نے اللہ جو نعمت مجھے عطا فرمائی اسے مجھ پر ہمیشہ قائم رکھ تو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں جو ہے وہ میں نے جبرائیل کو دیکھا کہ وہ کعبے کے پردوں کے ساتھ لپٹ کر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی اس دعا سے یہ بات واضح ہوتی ہے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو نعمت عطا فرماتا ہے تو چاہیے یہ اس نعمت کی استقامت کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہا کریں کہ اللہ یہ جو تو نے نعمت ہمیں عطا فرمائی اس نعمت کو ہم پر قائم و دائم فرما یہ نعمت ہم پر جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے تو یہ نعمت کو باقی رکھنے کے اصولوں میں سے ہے جو بزرگوں نے علماء نے اس کو بیان فرمایا کہ اگر بندہ نعمت کی قدر نہیں کرتا تو اس بات کا خوف ہے کہ وہ نعمت جو ہے اس بندے سے چھن جائے اور اس نعمت کو اگر چاہتے ہیں کہ وہ باقی رہے تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تو نے جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو جب اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ وہ نعمتیں جو ہیں وہ باقی رہیں گی تو سعیدنا جبراہی علیہ السلام جہاں اللہ کی بارگاہ میں ایسی نعمتوں کے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو اپنی نعمت کو جو مجھ پر کیا ہے ان کو قائم و دائم فرما تو یہیں ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف بھی بہت رکھتے ہیں چنانچہ سیدنا عبد العزیز بن ابھی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جبرائیل اور مکائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ دونوں رو رہے ہیں اللہ حضرہ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا چیز رو ہے تم کیوں روتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں بے انصافی نہیں کرتا انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب ہم عذاب سے بے خوف نہیں ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے اور تم اسی حالت میں قائم رہو کیونکہ میرے عذاب سے کوئی بے خوف نہیں ہوتا مگر ہر نقصان اٹھانے والا کہ اللہ کے اذاب سے بے خوف وہی ہوگا جو نقصان والا ہے جو نقصان میں ہے جو گھاٹے میں ہے تو وہی بے خوف ہوگا لیکن جو فائدے میں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے اس خفیہ اس کی تدبیر سے جو ڈرتا ہے تو وہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا تو اس اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر کے حوالے سے امیر سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری دامت بار و کا ایک پورا بیان ہے اس کا نام یہ ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر تو اس بیان کو سننا بہت مفید رہے گا کہ اس کو سنا جائے تو ہمیں انشاءاللہ پھر یہ اس بات کا پتہ چلے گا کہ واقعتا اللہ کے عذاب سے اس کی خفیہ تدبیر سے کبھی بھی انسان کو جو ہے وہ بے خوف نہیں ہونا چاہیے یوں ہی ابو عمران جونی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک دفعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیراقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں فرمایا جبرائیل آپ کو کون سی چیز میں لاتی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم میں کیوں نہ رو اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب سے اللہ نے دوزخ کو پیدا کیا ہے میری آنکھ اس خوف سے خشک ہی نہیں ہوئی کہ میں اس کی کہیں نافرمانی نہ کر بیٹھوں اور اللہ تعالی مجھے اس میں داخل نہ کر دے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس قدر اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھتے ہیں ہر وقت اس کا خوف ان کو پیش نظر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور دوزخ میں کہیں نہ ڈال دیا جائے تو یہ اتنے مقرب ہونے کے باوجود اتنا اللہ کا خوف رکھتے ہیں اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں تو ہمیں تو اس سے کہیں زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارا تو دن رات جو ہے وہ گناہوں میں بسر ہو رہا ہے تو ہمیں تو اس کا بہت خوف رکھنا چاہیے ہر وقت اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے ان گناہوں بری زندگی کی وجہ سے کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دو زخم نہ ڈال دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میڈ میڈے میڈے بھائیوں اور مدنی چیلن کے ناظرین سیدنا جبرائیل علیہ السلام ان کے بارے میں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی صورت عطا فرمائی تو سیدنا قطا بن نعمان تعالی عنہ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس جس صورت میں آیا کرتے تھے ایک دفعہ اس سے بھی حسین صورت میں تشریف لائے جب میرے پاس آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تمارک و تعالیٰ آپ کو سلام پیش فرماتا ہے اور آپ کے لیے یہ بھی فرماتا ہے کہ میں نے دنیا کی طرف وہی کی ہے کہ اے دنیا تو میرے دوستوں کے لیے کڑوی بد مزہ اور تنگ اور سخت ہو جا اور وہ جو لوگ ہیں جو میرے دشمن ہیں جو کافر ہیں ان کے لیے آسان ہو جا کشادہ ہو جا دل پسند ہو جا اب دونوں میں حکمت کیا بیان فرمائی کہ جو وہی یہ ہوئی کہ اے زمین, اے دنیا, تو میرے جو بندے ہیں جو میرے نیک ہیں جو میرے دوست ہیں ان کے لیے تنگ اس لیے ہو جا ان کے لیے بد مزہ اس لیے ہو جا تاکہ وہ میری ملاقات کو پسند کریں وہ میری ملاقات کو چاہیں تو جب تو ان پر تنگ ہوگی تو وہ میری ملاقات کو پسند کریں گے وہ میری ملاقات کو چاہیں گے اور وہ جو کافر ہیں وہ ان کے لیے تو آسان ہو جا ان کے لیے تو آسائشوں والی ہو جا تاکہ وہ اسی میں رہنا پسند کریں وہ میری ملاقات سے دور رہیں تو یوں میں نے اسے یعنی اس دنیا کو اللہ فرماتا ہے میں نے اس دنیا کو اپنے اوریا کے لیے قید خانے کی طرح بنایا اور اس کو اپنے دشمنوں کے لیے راحت اور سکون کی جگہ بنایا ہے تو دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں تو یہ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھنا چاہیے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں دلی اطمینان ہوگا کہ اگر ہمیں پریشانیاں آتی ہیں ہمیں تکالیف آتی ہیں تو دنیا تو ہمارے لیے گویا ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک قید خانہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اللہ جب اس قید خانے سے چھٹکارا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا اور اسی صورت میں ممکن ہے دنیا کی پریشانیاں دنیا کی تکالیف جتنی بھی ہیں ان پر صبر کیا جائے تو جب ان پر صبر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ اس کا عجر انشاء اللہ ہمیں نصیب ہوگا سیدنا جبراہیل علیہ السلام اب ان کے بارے میں ہم نے پہلے سلسلے میں یہ بات سنی کہ جبرایل علیہ السلام یہ انبیاء پر وحی لے کر تشریف لاتے تھے اب جب یہ وہی لے کر تشریف لاتے تھے تو اس کی کیفیت ہوتی کس انداز میں آیا کرتے کس طرح سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی سور جن کی آیت نمبر ستائیس میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خلفی ایمان سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے سیدنا جبراہی علیہ السلام جب وحی لے کر تشریف لاتے تو اس وقت جب وہ وحی لے کر آیا کرتے تو ان کے ساتھ محافظ فرشتے ہوتے جیسے اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے آگے اور پیچھے پہرا مقرر ہوتا یعنی فرشتے ہوتے جو کہ اس وحی کی محافظت میں ہوتے اس کی حفاظت میں اس کو حفاظت اس کے کر رہے ہوتے تو اسی انداز میں جبرائیل اور وہ فرشتے جو اس وحی کی حفاظت کر رہے ہیں وہ لے کر انبیاء کی بارگاہ میں حاضر دیتے میٹھے میٹھے سائی بھائیو اور مدنی چیلنگ کے ناظرین سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کے متعلق ہمارے پہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا فِي السَّمَائِ مَلَاكَ... مَلَاكَيْنِ اَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِالشِّدَّتِ وَالْآخَرُ يأمر باللين وكل وكل المصيب جبريل وميكائيل ونبي جاني يأمر بالليني والآخر يأمر بالشدة وكل المصيب وذكر إبراهيم ودوحا ولي صاحباني أحدهما يأمر بالليني والآخر بالشدتي کلو مسیبل ابا بکری پہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں دو فرشتے ہیں ان میں سے ایک نرمی کے ساتھ حکم دیتا ہے ان میں سے ایک نرمی کرتا ہے اور ایک جو ہے وہ سختی کرتا ہے تو پھر آپ نے جبرائیل اور میکائیل ان دونوں فرشتوں کا ذکر فرمایا جبرا جو ہیں یہ, یہ تو معاملات میں سختی کرتے ہیں اور جو علیہ السلام ہے یہ معاملات میں نرمی کرتے ہیں اور یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دو نبی پیدا فرمائے ان میں تو انبیاء میں سے جو دو نبی ہیں ان میں سے بھی دو نبیوں میں سے ایک کا معاملہ نرمی والا تھا اور دوسرے جو کا معاملہ سختی والا تھا پھر ذکر فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور نوح علیہ السلام کا کہ نوح علیہ السلام سختی فرماتے اور ابن ابناہیم علیہ السلام کا معاملہ نرم تھا اور پھر فرمایا اللہ, اللہ شاہ نے مجھے بھی جو صحابہ عطا فرمائے ہیں ان صحابہ میں سے دو جو ہیں وہ صحابی ایسے ہیں کہ ایک صحابی ان میں نرمی کا معاملہ کرتا ہے اور ایک جو ہیں وہ ان میں سختی کا معاملہ کرتا ہے نرمی کا معاملہ کرنے والے وہ سعیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور سختی کا معاملہ کرنے والے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو یوں یہ جن کا ذکر کیا کہ دو فرشتے ہیں ان میں بھی ایک نرم ہے ایک سخت ہیں دو انبیاء میں سے بھی ایک نرم ہے ایک سخت ہیں دو جو ہیں یہ جو صحابہ ہیں ان میں سے ایک نرم ہے اور ایک سخت ہیں فرمائے اس کے باوجود نرمی بھی ہے سختی بھی ہے اس کے باوجود دونوں کے دونوں جو ہیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ سب کے سب تمام حق پر ہیں کہ ان کے معاملات اگرچہ اس طرح کے ہیں لیکن یہ اپنے معاملات میں بالکل حق پر ہیں سیدنا سلام آپ ہی کے متعلق کہ آپ کا خوف خدا کیسا تھا سیدنا رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی گئی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب بھی حاضر ہوتے ان کی نگاہیں جھکی رہتی تھی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرماتے ہیں کیا جبرائیل کیا بات ہے کہ جب بھی آپ میرے پاس آتے ہیں آپ کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں تو عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی کا وسلم جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرمایا ہے تب سے میری یہی حالت ہے کہ میری نگاہیں جھکی رہتی ہیں تو یہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے مقرب فرشتے ہیں پھر بھی اللہ شانہو کا خوف کس قدر ہے آپ کے اندر تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام اتنے اللہ کے مقرب ہیں ان سے اللہ تعالی شاہ کے پیر حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ ہمارے پیر آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبراہد علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میرا وہ مقام وہ مرتبہ وہ شان بتاؤ جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میری ہے تو وہ ارض کرتے ہیں کہ یار اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا میں کیسے بتا سکتا ہوں کیونکہ میں تو خود جو اللہ تبارک و تعالی کے بہت قریب ہونے کے باوجود پانچ صدیوں کے سفر کے برابر اللہ سے دور ہوں تو پھر میں کیسے بتا سکتا ہوں کیونکہ آپ کا مقام یہ تو اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے تو آپ کا مقام تو اللہ کی بارگاہ میں بلند ہے جب میں اس مقام کو وہاں تک میں پہنچ ہی سکتا تو میں آپ کا مقام کیسے بتا سکتا ہوں تو الحمدللہ للہ اللہ جل شانہو نے اپنی مخلوقات کو جو پیدا فرمایا ہے اس میں بعضوں کو فضیلت عطا فرمائی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقام اللہ نے بنایا اور یہ جو فرشتے چاروں مقرب ہیں یہ تو اللہ جل شانہو کے بہت قرب میں رہنے والے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا قرب عطا فرمایا ہے یہ مخلوق میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا ہے کیونکہ خود جبرائیل علیہ السلام اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں آپ کا مقام جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں تک تو ہماری کسی طرح سے رسائی ہی نہیں ہے تو جب ہماری وہاں تک رسائی نہیں تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا مقام کیا ہے محترم پیر اسلامی بھائیوں اور مدنی سیرن کے ناظرین کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الحمد مخلوقات میں سب سے زیادہ اپنا قرب عطا فرمایا ہے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ جبرائیل علیہ السلام کی حوالے سے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی موت کیسے واقع ہوگی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ زمر کی آیت نمبر 68 جس میں اللہ تبار کو تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں مگر جسے اللہ چاہے جب ہمارے پیرآقاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام رام علیہ موردوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ سور پھونکے جانے کے اثر سے یہ جو لوگ ہیں یہ مستثنا ہوں گے ان پہ اس کا اثر نہیں ہوگا یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ ہیں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جن کو سور کے اثر سے محفوظ رکھا جائے گا جن کو اللہ نے یہاں مفتنا فرمایا ہے یہ جبرائیل ہیں میکائیل ہیں اور اسرافیل ہیں اور عیل یعنی ملک الموت ہیں علیہ مسلام یہ جو فرشتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی اس کے اثر سے محفوظ فرمائے گا پھر جب سب پر سور کا اثر ہو جائے گا سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے فرمائیں گے کہ اے ملک الموت اب کون بچا ہے وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار جبرائیل میکائل اسرافیل ملک الموت اور اے اللہ تیری ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ ایسا کرو اب اسرافیل کی جان بھی قبض کر لو تو اسرا کی جان بھی قبض ہوگی پھر ارشاد ہوگا کہ اے ملک الموت اب کون بچا ہے وہ ارض کریں گے اے میرے پروردگار اے اللہ تیری ذات تیری ذات اور جبرائیل میکا اور ملک الموت باقی بچے ہیں تب اللہ تبارک بتانا ارشاد فرمائے گا میکا کی کی بھی قبض کرو میکا عل کی روح بھی قبض ہوگی پھر پوچھا جائے گا اے ملک الموت اب کون باقی بچے ارض کریں گے اے اللہ تیری ذات تیری ہمیشہ باقی رہنے والی ذات جبراہی اور ملک الموت بچے ہیں پھر ارشاد ہوگا کہ اے ملک الموت اپنی روح بھی قبض کر لے وہ بھی اپنی روح کو قبض کر لیں گے اب اس کے بعد پھر صرف جبراہیل علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ تو اللہ جل و ارشاد فرمائے گا جبراہیل اب کون بچا ہے تو جبرائیل ارض کریں گے مولا تیری ہمیشہ رہنے والی ذات اور جبرائیل فانی اور مرنے والا ہے تو ارشاد ہوگا کہ اے جبرائیل تو بھی اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دے تو جبرائیل سجدے میں گر جائیں گے اور اپنے پروں کو اس طرح سمیٹ لیں گے اور اسی حالت میں ان کی روح بھی پرواز کر جائے گی تو ہمارے پیراقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے میکائیل پر فضیلت عطا فرمائی ہے تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جب سب لوگ سور کے اثر سے بے ہوش ہو جائیں گے یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی اس سے محفوظ فرمائے گا ایسے دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت وہ نوفوف جب اس کو بین کیا گیا تو اس کی تفسیر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ ہمارے پیرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مفتثنا فرمایا ہے یہ تین ہوں گے یعنی جس طرح پچھلی روایت جو گزری ہے کہ اس میں چار کا ذکر ہے اس روایت میں تین کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا تو دونوں چونکہ روایتیں ہیں تو دونوں میں اب مطابقت اسی طرح سے ہے کہ یہ چاروں جو ہیں وہ چاروں کے چاروں اس سے مستثنا رہیں گے جو دوسری روایت ہے اس میں چونکہ تین فرشتوں کا ذکر ہے اور یوں ہی موت کی بدری جب ان کی موت واقع ہوتی رہی تو اس روایت میں سب سے آخر میں جو بچنے والے ہیں وہ ہیں سیدنا ازرا علیہ السلام یعنی ملک الموت علیہ السلام تو پھر ملک الموت علیہ السلام کو سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اب تو بھی اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دے تو پھر ملک الموت علیہ السلام بھی اپنی روح کو خود ہی قبض فرمائیں گے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ میں نے ہی خلق کی ابتدا کی تھی پھر میں ہی اس کو دوبارہ لوٹاؤں گا تو یہ روایت یہ ساری بات اس سے واضح ہوتی ہے کہ بے شک ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے تو اب پیدا ہو چکے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد اب ان سب کو مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ فرمائے گا انہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر یہ زندگی کا حساب و کتاب دیں گے جیسے اگلی روایت میں حضرت عطا بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ساری مخلوقات بےہوش ہو جائیں گی مر جائیں گی نئے سرے سے پھر جب ان کو اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حساب و کتاب ہوگا کیونکہ وہ خدا کے اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء اور رسولوں پر وہی لے کر نازل ہوا کرتے تھے اور دوسری روایت میں یہ ارشاد ہوا کہ بروز قیامت جب حساب کا ترازو رکھا جائے گا تو اس ترازو کے نگران بھی وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہوں گے تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور مدین چرن کے ناظرین جب یہ بات حق ہے اور یہ بات واضح ہے کہ انسان دنیا میں آیا اس کو پھر موت آئے گی پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر دینی ہے تو پھر اب سمجھدار وہی ہے کہ جو اس سے سبق حاصل کرے اور اپنی اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرے کہ جو ہمیشہ, ہمیشہ اس کے, کے لیے وہ باقی رہے گی کہ جب ہم اس دنیاوی زندگی میں ہیں تو یہاں پر ہم کچھ عرصے کے لیے رہتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے اتنے سارے انتظامات کر رکھے ہیں بلکہ دن رات اس کے انتظامات ہی میں محنت جاری ہے اسی میں ہم لگے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا مکان بنا لیں اپنی رہائش اچھی سے اچھی بنا لے اپنے رہنے کے لیے سہولیات زیادہ سے زیادہ کر لیں تو جب اس عارضی دنیا میں رہنے کے لیے اتنی محنت ہے اتنی سہولیات جمع کرنے میں کوشش میں لگے ہیں تو پھر اس زندگی کے لیے کہ جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو چاہیے تو یہ اس کے لیے اس دنیا کی بنسبت کئی زیادہ محنت کی جائے کہ وہ جو وہاں ہمیشہ ہمیشہ ہمارے کام آنے والی ہیں ہم اس کی سہولیات کے لیے ہم اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم اس میں جو ہے وہ کوشش کریں تو کوشش کا مختلف انداز ہے کہ اللہ حض اللہ شاج کی, کی جائے اس کی فرما برداری کی جائے اس کی پیر حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان پر عمل کیا جائے جب جو ہے یہ ہمارا ذہن بن جائے اور یہ اس پہ ہم کرنے والے یہ بن جائیں گے اور پھر اللہ ہمیں اس پر استقامت بھی نصیب فرمائے تو تب کہیں انشاءاللہ اللہ جا کر ہماری وہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہوگی وگرنا جیسے دن ہمارے گزر رہے ہیں تو ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زندگی کو اس انداز میں گزارنے کی وجہ سے ہماری آخرت کہیں خراب نہ ہو جائے اور پھر یہ جو دور چل رہا ہے اس قدر پرفتن دور ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ قریب ب ناممکن ہو گیا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے گناہ سے بچنا انتہائی مشکل ہو گیا کس طرح سے بچا جائے اب پہلے تو یہ تھا کہ بندہ کسی نہ کسی طرح سے بچنے پہ قادر ہوتا لیکن اب تو جدر نگاہ اٹھائی جاتی ہے تو گناہ کا سامان ہی نظر آتا ہے تو اگر ہم ان بزرگوں کے جو واقعات ہیں اور یہ جو مقربین بارگاہ الہی ہیں ان کے واقعات کو جب سنتے ہیں ان کو یہ ہمارے پیش نظر رہیں تو اپنے اندر ایسی فکر اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے واقعات جو خوف خدا رکھنے والے ہیں ہم ان لوگوں کے واقعات جو اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں جب ان کے واقعات کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو تب جو ہے وہ انسان کا جا کر ذہن بنتا ہے کہ وہ بھی اس راہ پہ چلے اپنی آخرت کو بہتر کرے تو اس کے لیے ہمارے ہاں مدنی چینل ہمارے لیے بہترین اس کی جب رہنمائی کرتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل میں کہیں پر تو خوف خدا کا سلسلہ ہے اور اس خوف خدا کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کا ذکر آتا ہے ان کے خوف خدا کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ اللہ جانو کا خوف ان کے دلوں میں تھا اور انہوں نے اپنی زندگی کس انداز میں گزاری اسی طرح سے اسی میں سلسلہ جو مدنی چینل میں ہمارے ہاں فیضان اولیا کے بھی چلتے ہیں تو فیضان اولیا کے سلسلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کا ذکر ملتا ہے یوں ہی فیضان امبیا میں امبیائی کرام کی زندگی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کس انداز میں اپنی زندگی کو گزارا یوں ہی فیضان قرآن ہے فیضان کنزل ایمان ہے تو وہ ان میں بھی یہی چیز بار بار جو ہے وہ ہمیں بتائی جاتی ہے کہ دیکھئے اللہ کی یہ احکامات اللہ کے نیک بندو نے یہ اپنی زندگی گزاری ہے یہ سب سننا یہ سب جو ہے ہمارے ہی لیے کہ اس کو ہم بھی سن کر ہم بھی اپنی زندگی کو ان لوگوں کے نقشے کے مطابق کریں جو کہ اللہ جان کے موتی اور فرما بردار تھے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام اور اللہ کے جو مقربین ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی ان کی جس طرح کی اطاعت تھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ویسی اطاعت عطا فرمائے اس کا کچھ حصہ عطا فرمائے عامر بجا امیر بجاہ صل اللہ تعالیٰ <سلام>